علیم من صفا نمبر ایک سو ساٹھ علی کم وبی سا ود کرو اور یاد کرو نعمت اللہ, علیکم اللہ کی نعمت جو تم پر ہے ساقا تم بھی اور اس کا اہد جو اس نے تم سے پختہ کیا مضبوط ہاتھ باندھا اس گل تم جب تم نے کہا سمعنا و ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا بتاق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ علیمات صدور یقیناً اللہ تعالی سینوں والی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے پیچھے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازر کیا اور فرمایا والی الم نعمت علیکم اللّہ تشکروم اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو تو یہ اتمام نعمت میں سے ہے تیمم کی رخصت کہ کوئی جنبی ہے اس نے غسل کرنا ہے یا بے وضو ہے اس نے وضو کرنا ہے اور بانی میسر نہیں تو وہ شرید طیب سے تیمو کر لے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مساح کر لے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مار کے پہلے دائیں ہاتھ کے اوپر پھر بائیں ہاتھ پر مساح کرے ہتھیلی پر پچھلی طرف اور پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھر لے یہی غسل کے لیے تیمن ہے یہی وضو کے لیے تیم ہے ایک آدمی جنبی ہو گیا اس نے سوچا کہ وضو کے لیے تعمیر تو صرف اتنا سا ہے ہاتھوں کا حسا چہرے کا حساب مٹی چونکہ مسلمان کے لیے تہور ہے تہارت والی ہے تہارت سے حاصل ہوتی ہے کہتے ہیں فتح مرغ تو پھر ساڑید کماتمر دا جس طرح جانور یعنی گدا مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے ایسے میں بھی لوٹ پوٹ ہوا اچھی طرح مٹی سارے جسم کو لگتی ہے غسل جو کرنا ہے تو غسل کی جگہ اس طرح, اس طرح اس نے کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بتایا تو آپ نے فرمایا ان نما یک یکا انتقول ابھی دئی کا تجھے اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھوں کو یوں کرتا آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا ہاتھوں کا مسا کیا اور چہرے کا مسا کیا یعنی غسل سے بھی یہی تیم کو فیت کرتا ہے اور وضو سے بھی یہی تعین کی فیت کر جاتا ہے اور یہ نعمت ملی سیدہ آئسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہار گم ہونے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 آواز نہیں نکالی خیر اللہ تعالیٰ نے تو یہ برکت ہے آل عبی بکر کی. تو اللہ سبحانہ ہوا تھا یہ تیمن والی نعمت کو ذکر کرنے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ اللہ تو پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے پھر اللہ نے اس سے بھی بڑی نعمت کی طرف اشارہ کیا فرمایا فَذْبُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی اس نعمت کو ذکر کرو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی ہے اس نعمت سے مرات نعمت الاسلام ہے اسلام کی نعمت سے اللہ نے تمہیں دی ہے وَمِيْسَاقَهُ الَّذِي وَعَذَاقَكُمْ بِهِ اور اللہ کا وہ مختباتہ جو اللہ نے تم سے کیا ہے وہ کیا ہے وہ عہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے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 یہ بھی من جان بلا ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کی طرف سے ہیں اپنی مردی سے نہیں تو وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنا عمل قرار دے رہے ہیں پھر اس عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے آدم علیہ السلام کی ساری ضروریت سے لیا تھا جو ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے داخل اور شامل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وید میں اس کا ذکر کیا جس کو یوم الجست کا عہد کہتے ہیں الجست بے ربک ہوں بالو بالا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کیوں کہ نہیں اللہ تعالی نے آدم کی پشت سے اس کی ضروریت اور ان کی پشتوں سے ان کی ضروریت ساری نکالی اور ان کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا اور اس عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ نے یہود و نشہرا سے لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا لیکن وہ پہلی بات کہ ہر مسلمان سے جو عہد لیا جائے وہ عہد مراد ہے جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عہد لیتے یہی معنی جاتا آج ہے تم سمعے نہ کیونکہ یہ اگلا لقب اسی بات کے لئے کرینا ہے کہ وہ واٹا اس وقت لیا گیا تھا تم سے جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی یعنی اطاعت میں آ گئے بتا اللہ, اللہ علیمات اللہ سے ڈرو یقین اللہ تعالیٰ سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا یادین جو ایمان لائے بالقسط <سؤال> اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ دواہی دینے والے بن جاؤ والا یہ جنیمن کم شانہ قومن اعلیٰ اللہ تعدیر اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو عدیلو ہو اک عدل کرو یہی تقوے کے زیادہ قریب ہے بت اللہ اور اللہ سے ڈرو ان جو تم عمل کرتے ہو یقینا اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے اس سے پوری طرح سے باخبر ہے کون قلو مینا لہدا ابل قسط اس کی وضاحت میں پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ ولا انفوسی کو اگرچہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو قریبی رشتہ داروں کے عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو غنی ہو یا فقیر کسی کے بھی خلاف یا حق کیوں نہ ہو انصاف کے ساتھ عدل والی گواہی دینی اور ولاجری منا کن شنان وومن اللہ اللہ اس کی تفسیر اور وضاحت جو ہے وہ سورت نمائدہ کے آغاز میں وہ کرتی تھی کہ چونکہ دشمنی تھی مسلمانوں کی پہلے کتاب کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ مشرقین کے ساتھ تو اب وہ دشمنی نکالنے کے لیے کہیں تو ان پر زیادتی نہ کر جاؤ والا یہ جنی من نہ کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنا دے کس بات کا مجرم اللہ تعالی کہ تم انصاف ہی نہ کرو نہیں بے شک وہ تمہارے دشمن ہیں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. ظلم ان کے ساتھ بھی نہیں یہ دلو ہوا تم قدر کرو یقیناً کیونکہ جو عدل ہے وہی طقبے کے زیادہ قریب ہے بتا اللہ اللہ سے کرو اکثر کافروں نے مسلمانوں سے بڑی دشمنی کی تھی جب وہ مسلمان ہوئے حالت کفر میں جو مسلمانوں سے دشمنی کرتے رہے جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو اب ظاہری بات ہے وہ پرانی دشمنیاں تو ہوتی ہیں ذہن میں بلکہ ہمارے معاشرے میں تو شاید اس چاہیلی معاشرے کی نسبت کہیں زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے وہ کوئی بندہ برے امال کرتا رہے اس کو فجور والے اور اگر وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے تو لوگ اس کو کہتے ہیں ہاں بڑا حاجی سنا ہوگا پتا پہلے تو کی کر رہا ہے نو سو کھا کر بلی ہچ کو چلی اس طرح کے محاورے ہمارے ہاں پھنسے جاتے ہیں تو بہرحال اب وہ لوگ چونکہ مسلمان ہو گئے تھے تو فرمایا ان سے دشمنی نہ نکال ہوا ایک ضلع ہوا ہوا اور یہ حکم ہر جگہ پر ہے انصاف کے بارے میں دوست اور دشمن سب برابر ہیں حق بات دونوں کے لیے برابر ہے وعد اللہ اللہ دینا وعملوا و اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہیں نیک کام کیے لہم مغفرت و عجر عدیم کہ ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے والذین کفروا وقدبوا بی آیاتینا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولائک اصحاب الجحیم یہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں دوزخی ہیں یا ایوہ اللہ دین اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اج کرو نحمت اللہ اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہے قوم ارادہ کیا سوتو ادئی کم ایا ہوں کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں یعنی تم پر ظلم و زیادتی کے لیے فکف ائی دیا کم تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اللہ اور اللہ سے ڈرو واہ فل تو اور لازم ہے کہ ایمان والے اللہ پر ہی بھروسہ کریں توکل کریں عبومی انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اب خصوصی انعام کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ خصوصی انعام کیا ہے کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا دست درازی کرنا چاہی اللہ نے روک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 لوگ بھی درختوں کے سائے کے نیچے بکھر گئے جتنا دوپہر کا وقت تھا تھوڑا تھوڑا سایہ ہوتا ہے درختوں کا جتنا سایہ تھا اتنے اتنے دو دو تین تین چار چار ایک ایک بندہ اس طرح درختوں کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹکانی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر ہی سوئے تھے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 مجھے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا میں نے کہا اللہ تو دیکھو اب یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے صحیح بخاری میں غزل ذات رفا کے بعد میں یہ واقعہ درج ہے اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس ولی اللہ و تعالی نے کہتے ہیں کہ ایک قتل ہو گیا تھا اس کے دیت کے سلسلے میں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 اس طرح کے متعدد واقعات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کی دست ترازی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کو بچا لیا یہ آیت کریمہ کس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی یا کس واقعہ کے متصر بات نازل ہوئی اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی ایک واقعہ کے بعد نازل ہوئی ہو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 وہ تقلّہ لہٰذا اللہ سے ڈرو وہ اللّہ فری تبق کر اور اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ پر ہی تبقل کریں